امید ہے ان شاء تمام بے خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی فرما رہے ہوں گے جی وائس میری اگر آ رہی ہے تو میں میرے پر لکھ دیں جی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ شاء اللہ توبہ کی آئے نمبر 119 سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں آج انشاءاللہ شاء چند آیات رہ گئی ہیں سورہ توبہ کی گیارہ بارہ ہے توبہ کے اختتام کے ساتھ ہی شریف کا آغاز بھی انشاء اللہ آج ہو جائے گا الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا ما صدقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حا اللہ. وب رب الزت آج ستمبر ایک سو 119 میں فرما رہا ہے یا <بِخُلِّينَ> اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے تین مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی توبہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے قبول فرمائی اس इस اس آیت میں سچوں کے ساتھ رہنے کا ذکر جو ہے وہ فرمایا اور میر ان کا قصول یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا اور غزہ سبوت میں نہیں گئے تھے اس لیے اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو سچوں سے مراد کیا ہے سب سے زیادہ سچے یعنی آفا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہیں بحاق نے کہا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق اور ان کے اصحاب مراد ہیں رضوان اجمعین اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم دنیا میں سچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبتی رکھو اور دوسرے ادیان سے بچو حضرت سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ربوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدق کو لازم رکھو کیوں کہ سکھ کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا فصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے اور تم جھوٹ سے بچو اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا فصد کرتا ہے حا کے وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے حضرت سیدنا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کہا آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا کہ اس کا جبڑا جب چیزا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا پھر وہ جھوٹ اس سے نفل ہو کر دنیا میں پھیل جاتا تھا اس کے ساتھ تک یہی یہ کیا جاتا رہے گا آج نمبر ایک سو بیس ہے میرا رب ارشاد فروا رہا ہے <المحسنين> ترجمہ مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہے اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غائب آئے اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو اس کا تقاضا تھا کہ تمام غذبات اور مشاہد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا واجب ہے اسی حکم کی تاکید کرتے ہوئے اللہ نے اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے سے منع فرما دیا حضرت سیدنا ابن اقبا رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت میں جن اعراب کا ذکر ہے وہ مزینا جوہینا اشغیر اسلم اور غفار ہیں اور یہ کہ گرد رہنے والے تمام احرام مراد ہیں اور باہر حال اس میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ جانے کی ممانعت کر دی ہے اور اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوپ گرمی بھوک اور پیاز سفر کی مشقت اور دشمن کے حملوں سے محفوظ اور معمول رکھنے کے لیے سرکار کے ساتھ نہ جائے اور نبی پاک علیہ السلام کو اس سخت گرمی کے سفر میں بھوک پیاس اور دشمن کے حملوں کی زد میں جاتا ہوا دیکھتا رہے گویا اس کی جان رسول اللہ کی جان سے زیادہ قیمتی اور حفاظت کے قابل ہے تو اس آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص پر امیر لشکر کے ساتھ جہاز کے لیے جانا واجب ہو لیکن دیگر شرعی دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص پر جہاز کے لیے روانہ ہونا واجب نہیں ہے کیونکہ بیماروں کمزوروں اور عجزوں پر بہار کے لیے جانا واجب نہیں ہے لا اللہ, اللہ, اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مقلف نہیں کرتا اور اسی طرح سورہ فتح میں بھی فرمایا اندے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی گرفت ہے اور نہ بیمار سے کوئی مواخذہ ہوگا تو بہرحال تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا وجود تھا اس وقت تک تھا جب نبی پاک علیہ السلام بنفس سے نفیس جہاد کے لیے روانہ ہوں اور اس وقت بغیر عذر کے کسی کے لیے آقا علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنا جائز نہ تھا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایک نمبر 121 ہے اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا اور جو نالا طے کرتے ہیں رب ان کے لیے سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلا دے اب اس میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا تو چھوٹے سے مراد قلیل بلے ایک کھجور ہو اور بڑے سے مراد جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں نے کثیر مال اللہ کی راہ میں دیا اور یہ جو فرمایا کہ سب سے بہتر کاموں کا اللہ انہیں صلا دے بات بالکل واضح ہے کہ اس سال سے جہاد کی فضیلت اور اس کا احسان العمال ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت اللہ کی راہ میں مجاہدین کی خدمت کرنا ان کی مطلب لی، ان کے لیے زیر اور سواری کا انتظام کرنا کتنا اللہ کو پیارا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر ایک إليهم إليهم ضرور اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گھروں میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کے وہ بچے سبحان اللہ دیکھیے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے یہ تو ہو رہی نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں مراد کیا ہے ایک دم اپنا وطن خالی کر دے انہیں سب کے لیے ممکن تو نہیں تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت وطن میں رہے اور ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کے قبائل عرب میں سے ہر ہر قبیلے سے جماعتیں نبی پاک علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتی اور وہ حضور سے دین کے مسائل سیکھتے اور صفح کو حاصل کرتے اور اپنے لیے احکام دریافت کرتے اور اپنی قوم کے لیے حضور علیہ السلام انہیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر معمور فرماتے جب وہ لوگ اپنی قوم پر پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور نبی پاک علیہ السلام دین کے تمام ضروری علوم کا امیر جو ہے وہ تعلیم فرما دیتے یہ رسول پاک علیہ السلام کا موجوزۂ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑے لوگوں کو بہت تھوڑی دیر میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا حاضری بنا دیتے اس آئی سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے جو چیزیں بندے پر فرض و واضح ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع و حرام ہیں خود کا سیکھنا فرض عہم ہے اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ حدیث میں ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم سیکھنا نقل نماز سے افضل ہے طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث میں ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتا ہے اور فقہ افضل ترین علوم ہے حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقی بناتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے حدیث میں ہے ایک فقی شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں فکر مستلح اس کا صحیح مصداق ہے تو یہ اس کے بارے میں ہم نے چند باتیں بیان کی ورنہ حقیقت ہے کہ علم کی فضیلت پر یہاں پر بہت طویل بیان بھی نا کافی ہے بہرحال جو ڈبے ڈبا اور جو یہاں مقصد مفت سرینے کے نام نے جو صاحب کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مقصد کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا جائے آیت نمبر ایک سو تیئیس یا مع <الْمُتَّقِينَ> اے ایمان والو جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائے اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے سبحان اللہ اس فائد میں اللہ مومن سے یہ فرما رہا ہے کہ جہاد کی ابتدا ان کافروں سے کرو جو تمہارے درجہ بدرجہ قریب ہیں نہ کہ ان سے جو تم سے درجہ بدرجہ بعید ہوں۔ اس سائز کے زمانہ نزول میں قریب سے مراد روم کے کافر ہیں کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے اور شام عراق کی بہ نسبت قریب تھا اور جب اللہ نے مسلمانوں کے لیے کئی شہر فتح کر دیے تو ہر علاقے کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے قریبی کافر ملکوں سے جہاد کی ابتدا کریں یاد رکھیے بیک وقت تمام دنیا کے کافروں سے جہاد کرنا تو عادت ممکن نہیں اور جب قریب اور بڑی دونوں کافر ہوں تو پھر قریب ظاہرہ کے پہلے ان سے ہی جہاد کیا جائے گا اور قرب اس لیے راضی ہے کہ اس میں جہاز کے لیے سواریوں سفر خرچ اور آلات اور اسلحے کی کم ضرورت پڑے گی جب مسلمان قریبی کافروں کو چھوڑ کر دور کے کافروں سے جہاز کے لیے جائیں گے تو عورتوں اور بچوں کو خطرے میں چھوڑ جائیں گے اور دور کی بہ نسبت انسان قریب کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اپنے قریبی ممالک کی فوج کی تعداد ان کے اسلحے کی مقدار اور ان کے دیگر احوال کی بہ نسبت دور کے ممالک سے زیادہ واقفیت ہوتی ہے تو اس لیے یہ باتیں یہاں پر جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ایک نمبر 124 اور ایک سو پچیس ماں ام غلط سورتم فمن زیادت فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ہوں وَهُمْ شیر <شِرُون> اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ بِجْسَنْ إِلَى وَهُمْ اور جن کے دلوں میں آزار ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی اور وہ کفر پر مر گئے اللہ اللہ یہ آیت نمبر 124 اور 125 ہیں ان آیات میں اللہ تعالی منافقین کے برے کام بیان فرما رہا ہے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا اور اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو ایمان سے متنفر کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے استحزن اس طرح کہتے ہوں اللہ فرماتا ہے کہ کسی صورت کے نازل ہونے سے مسلمانوں کو دو عمر حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مسلمان اس صورت پر ایمان لاتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور یہ عمر ان کے ایمان میں اضافہ اور تقویت کا موجب ہوتا ہے اور ان کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان پر عمل کر کے وہ اللہ کی مزید خوشنودی اور آخرت کے مستحق ہوں گے اور ان احکام پر عمل کرنے سے وہ دنیا میں بھی نصرت اور کامرانی حاصل کریں گے پھر دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ کسی نئی صورت کے نازل ہونے سے منافقوں کو بھی دو امر حاصل ہوتے ہیں ایک امر یہ ہے کہ ان کی ان کی سابق نجاست میں اضافہ ہوتا ہے نجازت سے مراد ان کے عقائد باطیلا اور اخلاق کے ہیں وہ پہلے بھی قرآن کے وحی الہی ہونے کے منکر تھے اور جب یہ ایک اور صورت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کا مزید انکار کیا اور یوں ان کے کفر میں اضافہ ہوا اور ان کے اخلاق کے میں سے حسد کا مرض تھا کہ حسد میں اور اضافہ ہوتا اور دوسرا عمر یہ ہے کہ ان کی موت کفر پر واقع ہوگی اور یہ حالت پہلی حالت سے زیادہ کمی ہے اللہ عبر طبیلہ ابلا یارونا کلین او مر یتو نم یت قارون کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں دیکھیے اس سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ منافقین کفر پر مریں گے اور اس سے واضح ہو گیا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہوگا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی ایک یا دو بار عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے دنیا میں ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کی کئی تفصیلیں کی گئی ہیں حضرت ابن عباس سبھی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوتے تھے اور پھر بھی اپنے نفاق سے توبہ نہیں کرتے تھے اور نہ اس مرض سے کوئی نصیحت حاصل کرتے تھے جس طرح جب مومن بیمار پڑتا تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اور اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کا زیادہ امیدوار ہوتا ہے حضرت مجاہد نے یہ کہا کہ ان کو ہر سال قحط اور بھوک میں مبتلا کیا جاتا ہے اور حضرت فقادہ نے فرمایا کہ ان کو ہر سال ایک یا دو بار جہاد کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ جہاد میں نہ شریک ہوتے تو لوگ ان کو لان فران کرتے اور اگر وہ جہاد میں شریک ہوتے تو ان کو جہاد میں اپنے مارے جانے کا خوف ہوتا ایک نمبر ستائیس رب فرما رہا ہے وَإِذَا مَا طرف باب پو بہن اوم اللہ اور جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں پھر پلٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں اللہ اللہ دیکھیے یہاں فرمایا کہ جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے مراد کیا ہے اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں اگر دیکھتا ہوگا تو بیٹھ گئے ورنہ نکل گئے پھر پلٹ جاتے ہیں سم من فرافو پھر پلٹ جاتے ہیں کفر کی طرف اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے اس سبب سے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں یعنی اپنے نفع و ذر کو نہیں سوچتے اس لیے اللہ کا آر نے ان کے جو ہے وہ دنوں کو مطلب جو ہے وہ پلٹ دیا اللہ کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے آمین میرا پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اور یہ سیکنڈ لاسٹ آئٹ ہے بہت مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے تم رسول علمین بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر مہرا ہے تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر مہربان مہربان اس سے پہلے آیت میں علیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل احکام کی تبلیغ کریں جن کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا ماں سوائے ان مسلمانوں کے جن کو اللہ نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نوازا اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے ایسی آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اس آیت کا مقبوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جنس سے ہیں اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو وہ تمہارے لیے ہمارے لیے باعث فضیلت ہے نیز اس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو چیز تمہارے لیے باعث ضرور ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہمیں مل جائیں اور وہ ہمارے لیے ایک مشفق طبیب اور رحم دل باغ کے مرتبے میں اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ کہ حاضر طبیب اور شفیق باپ کبھی اولاد کی بہتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے تو اسی طرح یہ مشکل اور سخت احکام بھی ہماری دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے لیے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں اللہ نے پانچ صفات بیان عزیز العلیہ ماں عموم حریث العلّم روف اور رحیم اب یہاں پر جو فرمایا گیا من ان فیم امام فخر بن راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ نبی فراک علیہ السلام تمہاری مصر ہیں مصر سمر تمہارے جیسے ہیں جیسا کہ سورہ یونس میں ہے کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے تم میں ان میں سے ایک مرد پر وہی نازل فرمائی اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت دشوار ہو جاتا اللہ ہو اکبر قبیرہ حضرت سیدنا جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں یہ فرمایا تھا کہ اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے کتوں کی عبادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے رشتے منقطع کرتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہمارا کب بھی کا مال کھا جاتا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بیچ دیا جس کے نسل اس کے صدق اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ و دہمانے پڑوسی کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کو سچ بولنے امانت داری اور پاکیزگی اور رشتے داروں سے نیک سلوک کرنے پڑوسیوں سے حسنے معاملہ کرنے حرام کاموں اور خون ریزی کرنے کو ترک کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے خیا کے کاموں جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور تاخ دامن عورت پر بد چلنے کی تحمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے سبحان اللہ دیکھیے امام فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں من کم ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے درآ حالانکہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں یعنی آف علیہ السلام کا نفیس ترین ہونا یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے اللہ اکبر دیکھیے یہاں فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاپ ہے اور تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں حضرت سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی جب آگ نے اس کے گرد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا اور وہ اس پر اس آگ میں گر رہے تھے پس میں تم کو کمر سے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو مسلم کی حدیث ہے حضرت سید نبوی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا یا فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا سبحان اللہ تو میرے آسان صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر الحمد کتنے مہربان اپنے امتیوں پر کتنے مشفق اور شفیق ہیں اور اس آئے کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو یقیناً یقیناً بہت وقت کم سے کم الفاظ کے لیے بھی چاہیے لیکن اس آیت پاک سے آکیہ السلام کا حاضر اور ناظر ہونا علم پاک جو ہے وہ اس کی بھی انتہائی وسعت کا معلوم ہونا سب کچھ ثابت ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس اور یہ آخری آیت ہے سورہ توبہ کی گیارہ ستارا اڑ ہی تو وہ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے اس آیت میں فرمایا کا ان اللہ پھر اگر وہ منہ پھیرے یعنی منافقین و وقوفات آپ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اگر اعراض کریں طے محبوب تم فرما دو شکری اللہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے حاطم نے مستدرک میں عبائی بن کام سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ لفت جا سے آخر سورت تک دونوں آیتیں قرآن میں سب کے بعد نازل ہوئیں دیکھیے اس آیت مقدسہ میں صبح اس وقت مشرقین اور منافقین کی طرف ہے یعنی اگر یہ مشرقین اور منافقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آغاز کریں یا یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے آراز کریں یا یہ لوگ رسول اللہ کی تصدیق سے آراز کریں یا یہ لوگ مشکل اور سخت احکام کو قبول کرنے سے آراز کریں یا یہ منافق لوگ جہاد رے اے محبوب آپ کے ساتھ جانے اور آپ کی نصرت سے انکار کریں تو آپ کہ, کہ مجھے اللہ کا فید ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں میں نے اسی پر توقع کیا یہاں پر ارشل ادھی فرمایا ہے عرش کا مانا کیا ہے آگے اس بارے میں عرض کروں عرش کا لغوی معنی ہے کسی شہ کا رکن گھر کی شخص خیمہ وہ گھر جس سے سایہ طلب کیا جائے اور بادشاہ کا سخت اللہ کے عرش کی تعریف نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے نا یہ تو لغوی مانا ہے اللہ کے عرش کی تعریف نہیں کی جا سکتی وہ سرخ یا کوت ہے جو اللہ کے نور سے چمک رہا ہے عزت سلطان اور مملکت کا کنارا عرص سے کیا جاتا ہے بہرحال سوال ہے کہ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا گیا آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو آپ نے کہا اگر اللہ کی رحمت میرا تجارک نہ کرتی تو میری عزت جاتی رہتی اللہ کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو عرش کہتے ہیں اور عرش جس طرح نہیں جس طرح عام لوگوں کو وہم ہے ایک قوم نے یہ کہا کہ عرش فل کے اعلیٰ ہے کُرسی فل پھول کا واقف ہے اور انہوں نے اس حدیث سے اس کی دلال کیا حضرت ابوذر فاری ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر سات آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک جنگل میں انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہے جیسے جنگل کی فضیلت چھلے پر تو بہرحال عرش کے بارے میں یہاں احدیث بھی پیش کی جا سکتی ہیں اور اکابل علماء بھی بیان ہو سکتے ہیں اور اس آیتوں کا آخری آیتیں ہونا مطلب یہ بھی یہاں بیان ہو سکتا ہے اب یہاں پر میں ایک آپ کو بہت پیارا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں سورہ توبہ کی اس آخری عائد سے متعلق یہ میری طرف سے آپ تمام بھائیوں کو تحفہ بھی ہے تحفہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ شبلی آگ ہے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے گلے ملے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میں نے کہا ایسے گری آپ شدری کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں حالانکہ آپ کا اور تمام اہل بغداد کا یہ خیال ہے کہ یہ شبری دیوانہ ہے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں نے شبری کے ساتھ کسی طرح کیا رہے جس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی پھر دیکھا کہ شیخ شبری آ رہے تھے آخر صلی اللہ علیہ وسلم شبری کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میں نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبلی کی اس قدر تعظیم فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے یعنی توبہ کی آخری دو آیتیں ایک کو اٹھائیس اور ایک سو انتیس پھر فرمایا کہ یہ پڑھنے کے بعد یہ مجھ پر درد پڑتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر فرق کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے اس کے بعد مجھ پر درست پڑتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد انہوں نے کہا پھر جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح ذکر کیا تو یہ جو آیت ہے لفظ جا اکم رسول من جاسول اس کے وزیر سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو آپ تمام بھائیوں سے میں درخواست کروں گا ہر نماز کے بعد اپنی عادت بنا لیں کہ یہ آیتیں تلاوت کیا کرے وقت جا کم رسول کم علیم عل علی کم بلین اللہ اللہ اللہ علیہ وهو رب العرش اور پھر پاپ پڑھ لیا کریں اللہ صل على و ومولانا محمد وبارک وسلم جی ہاں ایک بار بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے رب نے کہا آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ شاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی زیارت ہوگی اللہ تعالی نصیب فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین آمین وَمَا عَلَيْنَا ال الْبَلَاغُ غل <الْمُبِينَ> الحمدللہ للہ سورائے توبہ مکمل ہوئی گیارہواں ستارہ میرا دل یہی تھا کہ سوریہ یونس شریف کا آغاز بھی آج شر ہوں لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ تقریباً درس قرآن کا مکمل ہوا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم سوریہ یونس کا انشاءاللہ درس قرآن کا تفصیر قرآن کا آغاز کریں گے ان شاء اللہ تبارکہ گرین گرینڈ ہنڈریڈ بھائی اگر میری آواز سن رہے ہوں تو مین ٹیکسٹ پر لکھیں گرینڈ ہنڈریڈ بھائی اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو مین ٹیکس پر لکھیں آ, شاید اوے ہیں آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کل بھی ہم نے روم میں آپ کو بتایا تھا کے گرین لینڈ ہنڈریڈ بائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ رب العزت ان کی حتمی مقرر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور مرحوما کو سیدہ فاطمہ زہرا ربی اللہ تعالی عنہا کے جوار رحمت میں اعلی اور بہتر مقام عطا فرمائے آمین اور میں نے آپ بھائیوں سے کل بھی درخواست کی, کی کل کچھ پرابلم کی پال ٹاک پر اور اسلامی بھائی بہت مشکل سے آپ آ پا رہے تھے ہم بھی آئے لیکن پھر مطلب روم سے نکل گئے تو چند بھائی تھے کل ان سے میں نے ارضی تھی اور کہ آپ لوگ گرین ہنڈریڈ بھائی سے ضرور تعزیت کریں امید ہے انشاءاللہ کچھ بھائیوں نے ضرور فون کیا ہوگا اور ان کے غم میں شریک ہوئے ہوں گے تعزیت کی ہوگی جنہوں نے نہیں بات چیت کی تو گرین ڈیڈ ہنڈریڈ بھائی کو مطلب جو ہے ان سے آپ فون کر کے یا پی ایم میں جس طرح بہتر سمجھے آپ ان سے ضرور مطلب تعزیت کیجئے گا ماں ماں ہوتی ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا انسان خود کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن ماں باپ کی کمی اگر ان کا سایہ سر پہ نہ ہو تو ہمیشہ محسوس ہوتی ہے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے آمین انشاء الحمد للہ کل بھی ہم نے دعا کی آج بھی انشاءاللہ رب العزت ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تو ابھی آپ سے گزارش ہے کہ نعت شریف بل فرما دیں چند منٹ میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں پھر ہم مزید انشاءاللہ شاء اللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے تو عثمان بھائی آپ تشریف لائیں اور نعت شریف بل فرما دیں جزاکم اللہ خیر